پڑھنے کا و نسلی لال قدر کریم عرض یہ ہے کہ انسان کی رجاعت تب ہوتی ہے جب اس کا تعلق خالق والا بھی درست ہو اور تعلق مخلوق والا بھی درست ہو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے درست ہو اس کا تعلق مخلوق سے درست ہو بداعی طور پر تو سارے اعمال ہی سارے اعمال ہی بنیادی طور پر تالک مالا ہے خا بندوں کے ساتھ آدمی کوئی معاملہ کرتا ہے بندوں کے ساتھ کوئی برتتا ہے وہ بھی بنیادی طور پر اللہ کا حق ہے سامنے طور پر بندوں کے یہ سمجھنے کی بات ہے گوک اللہ خالص گوک اللہ ہے تالک مالا خالص تالک مالا ہے اور تالک مالا مخلوق کے دو پہلو ہیں تالک مال محلوق مخلوق مخلوق کے ساتھ تعلق اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں ایک درجہ میں تعلق مالا ہے اور مخلوق کے حقوق لے رہا ہے دوسرے درجے میں تعلق مال مخلوق ہے یہ بات سمجھ گئی ساگر صاحب کیا سمجھنا یہ بات تو نہیں تو آواز میں آتی ہے اللہ لگ تعالیٰ کے ساتھ الگ جو اس کے پہلی ہے بندوں کے ساتھ الگ جو اس کا دو پہلو اس کا کیا مطلب تھا جی آپ بتائیں جی آصل صاحب جی بہت شور کر رہا ہے یہ پنکھا شور کر رہا ہے کون سا کر رہا ہے شور جیسے اس کو آواز اور کم کرے اس کی آواز کم کرو جی نصار آپ تو زیادہ کر رہے ہیں سردار کو کچھ کی اس نے کام ہوا کچھ نہیں ہوا چاہ رہے جی ہاں جی کم نہیں ہوتا جی بند کرنا ہے ساتھی تک گرمی چلے جی اعظم صاحب بولے جیسے صاحب آپ بولے جی کیا بات کہی جی ڈاکٹر تارق صاحب کیا بات کیا الفاظ بندوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اللہ کے احکامات کے مطابق اللہ کے حکم ہی اس ہوتے ہیں یہی اللہ تعالیٰ کی تعلق کی سر بھائی یہ بات گئی تھی کہ مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے دو پہلو ہیں ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کے اکامات کی روشنی اس کو کرنا وہ تعلق مالا ہے اور بندوں کے خوب کا لیا سے وہ تعلق مال مخلوق تو اس پہ دو چیزیں ہیں ٹھیک ہے تالک مالا میں صرف ایک چیز ہے کہ اللہ کا تعلق ہے تعلق مال مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی نہیں بنائی تک تعلق مالا ہے سالمی بہتالغل مخلوق ہے اس میں دو باتوں کو درست کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تالک محلہ ہے وہ خاص جو تالک محلہ ہے وہ عقائد اور عبادات ہیں عقائد اور عبادات ہیں اور جو تعلق بال مخلوق ہے وہ معاملات اور معاشرت ہے معاملات اور معاشرت ہے <تصفيق> اور آدمی سب جگہوں پر جو استعمال ہوتا ہے تو اس کی بنیاد بنتا ہے کہ اس کا قیدی ٹھیک ہو اور اس کا اخلاق ٹھیک ہو جو پانووں شعبہ شریف کا اس کا قیدی ٹھیک ہو اور اس کا اخلاق ٹھیک ہو تو اخلاقان طور میٹھی پیٹھی باتیں کرنے کو اخلاق کہتے ہیں بڑی بڑی خنقاہوں کے بیانوں میں میں گیا فائق و تاثیر اور جماعت اخروق میں چلنے والے اس بات سے آگاہ نہیں تھے اخلاق صرف میٹھی باتیں کرنے کو نہیں کہتے بلکہ اخلاق فاضلہ اخلاق رضیلا کی چیزیں ہیں اخلاق فاضلہ اخلاق رضیلا کیبل اصل لالچ کینا ریا یہ ساری گندی باتیں انسان کے مدد ہوتی ہے اس کو اخلاق کہتے ہیں اخلاق رضیلا گندے اخلاق اخلاق فاضلہ ہمدردی خیرخائی خدمت اخلاق یہ اخلاق فاضلہ ہے تو اخلاق بہت بڑا, بڑا شعبہ ہے تو انسان کا جو استعمال ہوگا معاملات میں اور معاشرت میں اخلاق اور عقیدہ اس کی بنیاد بنتے ہیں عقیدے سے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوا اللہ کے غیر سے کٹا آدمی اس کی توحید کامل ہو اس کا توکل کامل ہوا اس کے اخلاق کامل ہوا عقیدہ کے ترستوں کے ہمارے ساتھ نے شکایت کی استاد رکھا ہے اور استاد بچوں کو تنخواہ تو لے لیتا ہے بچوں کو پڑھاتا صحیح طریقے سے نہیں ہے زیادہ وقت یہ کتابیں وغیرہ پڑھنے میں لگا لیتا ہے اور مشق کر رہا ہے تقریب سیکھنے کی بھائی اب آپ کیا کرتے ہیں اس کی یہ معاشی ضروریات ہیں معاشی ضروریات آپ کی ترکیب سے نہیں پوری ہو رہی ہیں ہو یہ بات آئی کہ تقسیم ہو سکتے ہیں زیادہ اب آدمی استعمال اور رہا ہے ضرورت کے تحت اور توحید کہتی ہے کہ اللہ کے حکم کے تحت استعمال ہیں ضرورت مال سے مال کے استعمال مال کے استعمال ہو. میں مال کے استعمال ہو جاؤں مال کے استعمال ہو جاؤں مال سے پوری ہوتی ہے Hmm. آپ کمزور جو ہے وہ تو، وہ کمزوری جو توحید میں وہ تو میں نے ایک آدمی کو پلاٹ میں ڈالا ہوا تھا پہلے مالک کو دیا تھا ہم نے کہا بغیر کرائے کر رہے ہیں چبرمان پیر صاحب کے خاص مریضوں مدد، میں لکشمن جیسے بیتھ ہوا ہوا کل لطیفے لفظ کو بھی لاتا ہوگا سکر میں املا ہوگا اور آلات تندرستی کے کافی تندرستی وکیل صاحب نے آ شکایت کی کہ مجھے کہا کہ اٹھارہ ہزار روپئے جرمانہ ہو گیا بجلی والوں کی طرف سے کیا کہ انہوں نے کنڈے کنڈے لگائے کنڈے لگائے بجلی کی چوری کرنے کی کریں جرمانہ کہاں سے معاف کریں انہوں نے کہا کہ دو بات صحیح تو پر پکڑے گئے اب گاڑی بڑھانے میں کوئی خرچہ تو ان کو نہیں رہا تھا بڑائی ہوئی تھی کدھر جا رہا ہے تو بھائی اگر آپ سے زور سے پکڑ کر کھیچ کر لیا گا بٹھاؤ کدھر جا کر رہے ہو کیا بات ہے اس کا ہاں جی جمانا ہو پتا یہ کہ توحید اور تو ہی تو سیکھا نہیں سچ بات ہے رحمت اللہ نے فرمائی ہوئی یہ بات کہ آخر میں جب کام پھیل جائے گا تو لوگ اپنے دنیا کے مفادات کے لیے تاریخ میں آئیں گے کاروبار والوں کا کاروبار چلے گا اور سیاست والوں کی حیثیت بنے گی اور دنیا داروں کے جو ہے تو ان کو تائید ملے گی ایک دوائی یہ کمپنی والا لے کر آیا تو زمانے میں اسپتال میں کام کرتا تھا تو اس کی دوائی پر میں نے اعتراض کیا کیس سے جائے تو فلانا میں کا کینسر ہو سکتا ہے تو اس آدمی نے اندازہ ہوا کہ یہ آدمی تو خطرناک ہماری دوائی کے لیے ثابت ہو گیا ایک جگہ جگہ بات کہتا رہے کہ اگر اس کو کیا, کیا کریں گے اس کو پیسے دے کر راضی کریں گے اس معنی پیسے دینے کا رواج نہیں تھا اس زمانے میں کچھ ڈاکٹروں میں بھی یاد حیرت تھی اور کمپنیاں بھی تباہ نہیں ہوئی تھیں رشور کا رواج نہیں تھا سیمپل وغیرہ دیا کرتے تھے تو اسے معلومات کی کہ اس کو کہاں پکڑیں گے اس کو کیسے راضی کریں گے اس کو اندازہ ہوا کہ اس کو شب جمعہ میں جا کر پکڑو گے تو وہاں یہ خوش ہوگا راضی ہوگا نہیں تو یہ میڈیکل کمپنی کا نمائندہ شروجما میں آیا ہوا تھا پھر وہاں ملانا چاہیے بات کیا رہے تھے جی ہاں فرمایا ہوا ہے کہ لوگوں اپنے مفادات کے لیے تمہاری تاریخ میں آئیں گے مفادات کی تاریخ میں آئیں گے اس وقت ہے تو اپنے پرانے ساتھیوں پر اعتبار کرنا ہوگا ٹھیک ہے بہت آکر کر پیچھے ہوں گے لیکن مفادات کے تحت آ رہے ہوں گے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اہل حکومت کامیاب ہوں گے اور پھر آ کر تمہاری محنت کریں گے کہ اس اقتدار کو لے لو تم ہم نہیں چلا سکتے تو اس بات ان سے کہنا کہ اقتدار تمہیں مبارک ہو ہمارا طریقہ کار اس کو سیکھ لو اور اس کو تم ہی چلاؤ یہ طریقہ کار سیکھ کر اس میں نے کلاؤ کس گزار میں لینا اس کو ہمارے پاس تو دو اور دو چار کی طرح کی ترتیب ہے شریعت کی سنگرش ہو گیا فاقہ ہو گیا اب نہیں برداشت ہوتا نہ خود نہ بال بچوں کے لیے اس کے لیے جائز نہیں بلکہ واجب ہے کہ ابھی بھی یہ بھیک مانگے سوال کریں کیونکہ آپ اس جگہ غیرت جو ہے وہ غیرت شریعت کو ماننا ہے ٹھیک ہے نا خودکشی کرنا اپنے کو مارنا بچوں کو چلانا یہ بےغیرتی ہے فعال کرنا یہ غیرت ہے اپنی آن بہرتی نہیں ہے بالکل شریر کی تو نہیں اور اگر اس برکت کو لیتے ہیں جو کہ فاقے پر اللہ تبادر فرمائی ہوئی ہے کہ تین دن کا فاقہ کر لے آدمی سال میں کسی کو پتہ نہ چلے تو اس کے لیے اللہ تباغ اور ایک سال کی حلال دو دن کا دروازہ کھولتا ہے یہ واقعہ آئے ہوئے کتابوں میں لکھا ہوا کہ کچھ طلباء خرچہ لے کر اپنا دین کی کتاب پڑھنے کے لیے گئے تو مانیہ مدرسہ نہیں تھے ایک ایک کتاب ایک ایک استاد پڑھاتے تھے انہوں نے مسئلہ اندازہ لگایا ہوا تھا کہ چھ مہینے میں کتاب ختم ہو گئی چھ مہینے کا خرچہ لے کر گئے استاد کے پاس داخلہ لیا کتاب شروع ہو گئی اور اس میں اس طرح ہوا کہ کچھ ایسے ادر پیش آتے گئے کہ وہ وقت چھ مہینے سے زیادہ ہو گیا ان کا خرچہ ختم ہو گیا آپ کہاں گئے تھے جی کیا کہتے ہیں کہاں گئے تھے کہاں گئے تھے آپ اچھا کہتے چھوڑتا نہیں آ رہی بغیر ذرا لگ گیا ان تباہ پر ہو گیا پاقا ایک دن فاقا ہوا دوسرے دن فاقا ہوا تیسرے دن پھاقا ہوا تو انہوں نے آپس سے کیا کہ ان کا فاقہ ہو جائے پھر سوال کرنا جائز ہوتا ہے سوال کرے تو ایک کہا تو سوال توال کر سنگا کر ایک دوسرے پر ٹال رہے ہیں تو آخر اور اندازی کی ایک کا نمبر آیا کہ سوال کرے گی اس نے سوچا کہ اب سوال کرنا ہے تو سوال کیا مخلوق سے کرے خالد سے سوال کرتے ہیں اور رات کو اٹھا ہوتے ہیں پڑی نماز اور رایا اللہ کے حضور اور بادشاہ وقت نے خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ آسمان سے آتا ہے آج اس کا نیزا ہے اس کے پہلو میں مار کر کہتے ہیں اٹھ قبرستان والوں کی مدد کر قبرستان والوں کلبا کی مدد کر بادشاہ کا با کر اٹھاس ہو گیا دوبارہ پھر اس اسی فرشتے کو دیکھا کہ آسمان سے سو تک تو مارا ہے اس کو اٹھ پھر یہ جاگا تو اس میں کیا کریں قبرستان تیسری بار پھر وہ خواب آیا سونے کے بعد وہ فریش نے کو نظر مارا اب بھی اٹھا تو نظر اس کو لگا ہوا تھا خون بہ رہا تھا تو ان کو نظر ہوا کہ آپ سے یہ مسئلہ فوری حل کرنے کا اس نے وزیر کو بلایا کہا قبرستان کے جو مسئلے اس میں تو لوا ہے تو اس کے لیے ان کے لیے پیسے لے کر جاؤ فوراً اور ان کی بدل کرو اور ان سے کہو کہ ابھی آپ لے لیں آپ نے ضرورت کی تو صبح بادشاہ سلامت آپ کی ملاقات کو آئے وہ چلے گیا دن جی پیسے ان کو دے دیے انہوں نے کہا جی مشورہ کی آپس میں جیسو بادشاہ سلام ملاقات کے لیے آ گیا اور اس بار کا چرچا ہوا تو ہم مشہور ہو جائیں گے بزرگ اور ہم ضلع مسئل کرنے کے لیے نکلے وہ رہ جائے گا تو ریاست ہونے سے پہلے پہلے اس جگہ سے چلے جانے یہ چلے گئے بادشاہ سب آیا بادشاہ کو بڑا افسوس ہوا اور حسرت ہوئی کہ آدمی کروتے میں اور خدمت کرتا ہوں ان کیونکہ بڑا لال بادشاہ نے ان لوگوں کی یاد میں اس مسجد کو ایک دار العلوم بنا دیا اور وہ دارالعلوم جامعہ زر ہے جامعہ زہر ہے جامع اظہر وہ دارالعلوم ہے جو ایک ہزار سال سے چلا رہا ہے اظہر کے قالباً ہزار سال ہو گئے ہیں نا کسی کو یاد ہے ہزار سالہ اس کے ہو گئے ہیں چوتھی سدی سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ یہ جو طلبات تھے نا میں سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ واقعی یہ کوئی تیسری صدی کے ہی لوگ ہیں یا دوسری صدی کے لوگ ہیں نکال رحمۃ اللہ علیہ سفیان سوری وغیرہ یہ حضرات دوسری صدی کے لوگ ہیں اور ان سوی جو ہیں رحمت اللہ علیہ یہ, فر, یہ فکا, ایک امام فکا کے یہ بھی ہیں ان کا فکافر سفر کرنے کے بعد ختم ہو گیا ہے اور پھر باقی چار سن پڑے ہیں دس ٹکا کے اماموں کا حوالہ کبھی نکالے نا کسی جگہ سے کون نکالے گا جی آج کل تو انٹرنیٹ تو آسان ہوتا ہے کا کہتا رہا صاحب دس امام گزرے ہیں چار تو یہ جن کا نام لیتے ہیں امام سفین سوری پانچ امام ازائی چھ ہاں جی اور چار اور ہیں یاد نہیں رہے ہمارے ایک ہوتے تھے می عبداللہ یہ رائے گڑ کی جو زمین ہے یہ می ایج جی عبد صاحب نے وقف کی ان کی جائیداد تھی یہ ان پڑھ آدمی تھے اور مولا ریاض رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو میں واسی ہوں کہ بہر ہروئی والی زندگی سے چوری ڈھاکے والی زندگی سے لیا ہے ان کو اور پھر اس کو محنت کی ہے بہت بڑے بزرگ بنے ہیں وہ جب تک زندہ تھے تو ایک تو مستجاب دعوات تھے دعا ان کی قبول ہوتی ساتھ ساتھی آگے ہو جائیں گے اٹھے وہاں سے تو جہاں پر دباد تھے ہمارے طلبا کو پتہ تھا کہ ان سے دعا کرو ہو گیا تھا انتظام پاس ہو گیا تو ان کو بس جا کر پکڑتے تھے میاں جی دعا کرو یہ بیان کر رہے تھے ان کو بیان جب کرتے تھے نا تو ان کو رائب والے کہا کرتے تھے کہ میاں جی سے نا بیان کیا کرو میاں جی سادہ آدمی تو وہ جو خرا تھا بس جو بات بیان کرتے رہتے تو کرا منہ بیان کرتے رہتے تھے ایک دفعہ ہو رہا تھا دعائیں کی بڑی عیز کرامتے تھے جی ایک تو انہوں نے خود بیان کی بیان میں نے خود چنی میں نے کہا کہ ہمیں اجز جی دی نے دہلی سے کلکتہ کی طرف سفر پر بھیجا پیدل سفر پیدل زمانے کا طریقہ کار یہ سا پیسے سارے جمع کر کے امیر کے پاس رکھتے تھے پیسے سارے ساتھی کے امیر کے پاس تھے پیسے کو گئے آپ پھا کرے کا ہے کہتے ہیں بس کسی کو نہیں بتایا سارا دن کام کیا گشت کیا بیان کیا سب کچھ کر کرا کے کہ رات کو ہم سب کو جنگل میں لے کر گئے کہ اللہ پاک سے مانگے اللہ پاک سے مانگے تو میاں جی صاحب اردو بھی صحیح نہیں بولتے تھے میواتی زبان بولتے تھے کہ ہم نے وہاں جا کر دعا مانگی کہ ایک ایک آدمی آئے ہو وہ اس طرح بولتے تھے ایک آدمی آئے ہو زرد زرد کا رنگ ہو گئے ہو فرشتہ نظر آ یہ فرشتہ نظر آنا زردرد کا رنگ ہوئے ہو فرشتہ نظر آئے ہو اس دن ہمارے سامنے اتنے پیسے کر دیے اور کہتے ہمارے جتنے پیسے گم ہوئے تھے ہم نے ان سے لے لیے باقی پھر واپس کر دیے ہم نے نہیں لیا یہ انہوں نے خود سنایا ہے ارے کہا کیا تھا ان کا اس زمانے میں رائے بن کے جو سین ہے جس پر وہ چھپر بنے ہوئے ہیں نا یہاں ایک درمیان میں کنواں ہوتا تھا اور کنویں پر جو ہے تو ایک اونٹ رکھا ہوا تھا راہ کھینچنے کے لیے پانی نکالنے کے ایک آدمی آیا ہوا تھا وقت لگانے کے لیے وہ گزرتے ہوئے آدمی ذرا مجبور قسم کا تھا گر گیا اس پر بر گیا دوسرے دن دوسرے دن پتا چلا اس کو نکالا جی مقامی مخالفین نے تھانے میں رپورٹ کر لی تھانے دار آیا اس نے کہا کہ تم لوگوں کو لاتے ہو اور پیسے ان سے لے لیتے ہو ان کو کنویں میں گرا کر مارتے ہو بڑی بیزتی اس نے کہا پہلے کہا کہ اس کا جو ہے متولی اس کو بلاؤ تو نیا جی عبداللہ کو بلایا گیا مجھے تم لوگوں کو مارتے ہو اور یہ کرتے ہو اور پیسے لیتے ہو اور تم نے گفلہ بنایا ہوا ہے بڑی بیزتی اس نے کی تو میاں جی نے آج جی سے کہا کہ نہیں تھا ہم تو جن کا کام کر رہے ہیں لوگ آتے ہیں یاد بھی گر گیا ہے مر گیا ہم کیا کریں اس آج پر اور مس اور چڑھا دیے جی اور سے اسے کیے اور اس سے بیچتی کی گالیوں دینی شروع کی پھر انہوں نے آج سے کی آئی دا جواب دیا پھر وہ نہیں سمجھا پھر اس نے گسے کیے اور برا بلا کہا تو جب تین بار تین بار ہو گئی نا تو میاں جی کو بھی جلال ہو گیا گسا گیا جلال داری نے کہا دیکھ اللہ کی پکڑ تجھ پر آ جائے گی کا اللہ کی پکڑ آ جائے گی گرا ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے, ہائے. ایسا درد ادھر فریات کر رہا ہے اٹھا کر لے گئے اسپتال پہنچایا بڑے اسپتال پہنچا. نے کہا کہ اس کے میدے میں سوراخ ہو گیا اور خون بہ رہا ہے اور شریر درد اب لوگوں نے کہا کیا کرے اس کی بیوی دوڑتی ہوئی آئی رائے کے پاس ہے کہ بستی کچی کوٹھی کچی کوٹھی نے انداز آیا تھا وہ بیوی اس کی آئی اس نے کہا کہ بابا جی اللہ کے لیے معاف کریں اور اللہ کے لیے میرے خامن کو معافی دیں تو میاں جی نے کہا کہ بیٹی میں نے تو بتیرے اس کو سمجھائے ہو پر تیرا خامن مورخ ہو ہو تو میں وزیر زبان نے متکبر کو مورخ کہتے ہیں مورخ میں نے تو بہت سمجھایا لیکن خامن تیرا متکبر تھا پھر غالباً مر گیا نہیں اس کے بعد وہ دن یہ دن پھر پولیس والے قریب نہیں آتے کوئی بھی شکایت ہو گئے تو خدا شلیئے. ایک کر سلطان عظیم صاحب تھا اس زمانے میں ایس بھی ہوتا تھا وہ گیا چلا لگانے کے لیے تو اس نے کچھ معلومات کی کہ رائے کے مالے میں اور اس بازار میں لوگوں نے کچھ ہیروئن کا, کا نشے کا کاروبار شروع کر دیا ہے کہتے میں گیا پولیس والوں کو بلایا اس کے چھاپا مارنے کے لیے تو انہوں نے کہا جی ہم تو وہاں نہیں جایا کرتے تو کیسے میرے گھر میں مرکز گاہ بھی ہوں وہ میں اسے چھاپا کروا رہا ہوں اس لیے تاکہ یہاں ہمارے نام پر لوگ کپات میں پھیلائیں کہ اس کا تحفظ ہماری وجہ سے ملے ہوئے بازار کو اس میں لوگ بیٹھتے ہیں یہ خیر سفنگ والے بیٹھ جائیں تو خاما خواؤں کو تحفظ نہ ملے ہماری وجہ سے تو کہتا پھر آئے چھاپہ مارنے کے لیے ورنہ نہیں آ رہے تھے تو خیر بات عرض کیا کر رہے تھے جی تو کا توحید اور, اور توکل کا خامل نہ ہونا اگر تمٹ جائے اللہ سے مانگنے کے لیے اس طرح کے مشکل حالات میں تو پھر تو جا کے فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا فض ستکار میں لکھا ہوا ہے کہ کسی دوسری کتاب میرے شہر میں لکھا ہوا ہے کہ ایک علاقے میں سخت ہولے برسے ہے یا کوئی ایسے آئی آفت آئی کہ ساری فصل تباہ ہو گئی وہ بزرگ کہتے ہیں میں گزر رہا تھا تو ایک کوئی لڑکی کھڑی تھی تو ایسے اللہ والی تھی وہ اس کو دیکھ کر بڑی خوش ہو رہی تھی ہنس رہی تھی تو رہے کہ اورے کے مقام ہے کسنے کے مقام ہے فصل ساری تباہ ہو ہوگی تم لوگ کیا کھاؤ گے انہوں نے کہا کچھ روزی روزی یہ پہنچانا ہمارے ذمے ہے اللہ کے ذمہ ہے کہ روزی اپنے آپ کے لیے کو کرنا ہے یا پرسوں کو باقیوں ہو کر یہ کرنا ہے ہمارے کہ اللہ کے ذمہ ہے یا فصل تھی تو فصل تھا فصل نہیں تھا اب تو برائے راس الگ کے ذمہ ہوگی یا نا کیا کرنا کیس بار میں اب تو بڑا راس الگ دوسرا بات کیا سرکار میں لکھے ہوئے اندوستان کے دو بھائی مکہ مکرم میں رہتے تھے ہجل کیے ہوئے تھے اور خیر نواب علاقے کے نواب تھے ہجل کر کے چلے گئے تھے اور کیونکہ انگریزوں کے ساتھ ایسے ٹکراؤ حالات آئے ہوئے تھے کہ اس میں رہ نہیں سکتے تھے بار مانو جو جہاں کی جائیداد تھی اس کو مظاہرین کاش کرتے تھے اور اس کی آمدنی ان کو بیچتے تھے تو کہتے تھے آمدنی گنگواتی تھی کافی آمدنی تھی لیکن اتنے سخیت تھے کہ اکثر کروزار رہے تھے تندرست رہتے تھے تو بزرگ کے تھے ایک دن میں ملاقات کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ اس دونوں جو ہے بڑے خوش ہیں اپنے کام صفائی وغیرہ گھر کی کر رہے ہیں کتابیں درست کر کے رکھ رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں دونوں تو کہتے میرا خیال ہوا کہ شاید کافی پیسے ہندوستان سے آگے ہوں گے کیسے یہ بیچارے مخروض رہتے ہیں تندرست رہتے ہیں تو سے خوش ہیں تو میں نے کہا مین جی آپ لوگ آج بڑے خوش ہیں انہوں نے کہا جی ہم تو بڑے خوش ہیں آ کے کیا بات ہے انہوں نے کہا ہماری جو ہندوستان کی جائیداد کی وہ انگریز نظمت اس پر کیا خوشی کی بات ہے پہلے پہلے آسان جائیداد کا اللہ تو بھائی بس پورا کرے گا ہمارے عجیب صدال مال بکیل رحمت اللہ علیہ جب انگریزوں کے شرط سے ہجرت کر کے گئے انگریز پھانسی کر رہے تھے اٹھارہ سو کی جنگی آزادی کی امامت اسے کہتے ہیں یہ کا ایک ہوتا ہے نا اس یاد کے ماہ ماجد گزرا ماجد مکی رحمت ڈالے تھے ان کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے دیوبند بروں نے یاد کیا تھا اس جنگل نے پھانسی کو گم کیا ہوا تھا جب میں مکہ مکرمہ میں گیا تو مکہ مکرمہ میں پہلے کوئی اٹھارہ کی بیس دن مسلسل فاقہ گزارا ہے اور نہ کوئی تارہ فانس رہے نہ کسی کے ساتھ اور نہ کسی کو سوال کر رہے ہیں یہاں تک کہ جوش ہو کر گر رہا تھا ریپروٹکار میں اپنے آپ کو گھسیٹ کر ملتظم پر پہنچایا ملتزم بیت اللہ شریف کو سر کو کہتے ہیں جو حضرت پت اور دروازے کے درمیان ہے اس کے بارے میں مدیشی میں فرمایا گیا ہے کہ ملتزم پر جس نے بلا اخلاق کعبہ کو پکڑا تو گویا اس نے اللہ سے بارک صلاح کے دامن کو اللہ اور جو دعا ملتم پر مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے کہ ملتم کو پکڑ کر کرتی دعائیں مانگی کہ یا اللہ ایک تو یہ ہے کہ مجھ پر اور میرے اپنے پھاقے کی بھی دعا کی اور یا اللہ میرے پورے سلسلے پر پھاقا نہ آئے یہ دعا قبول ہو گئی میرے اللہ کی شاہ کے صاحب کا سلسلہ ہمارا سلسلہ اور خاص طور سے عاجی صاحب کی جو بنیادی برکات ہیں یہ ہمیں محسوس ایسے ہوتا ہے کہ وہ حضرت تھانونی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین کے ساتھ زیادہ ہے عاجی صاحب کی جو برکات ہے اتنے مشکل حالات کیوں نہ ہوں اللہ تبار صلاح ہماری ہر ضرورت کے بندوبست کرماتے ہیں اطرال ایک ڈیوٹی پر میں گیا تو اس میں Uh, پہلا دن دوسرا دن سختی کا ہو گیا ساتھ ہی ہمارا ایسا میں نے کہا کہ یہ تو اور سختی کے ہو گئے ہمارے یہ تو کھانے کا بندوبست گاڑی کا بندوبست ڈرائیور کا بندوبست یہ تو ہم جانے میں لوگ خیر عدل میں بات یہ وارد ہوئی کہ اپنے دنیا کے کام کے لیے آئے ہوئے ہو اور صرف ڈیوٹی پر تو نہیں آئے ہوئے ہو وہ ڈیوٹی ہماری پوری ہوگی اس کے بعد پھر ٹھہرے مدارس والوں نے کھار کے ٹھہرے ہیں کچھ سربندیوں میں آئیں گے بیان کریں گے آپ وہ مقام مکمل ہوا جو ہمارے ڈیوٹی پر اصلی ڈیوٹی والا کام شروع ہوا وہاں کا یہ اس کا علامہ اقبال اور یونیورسٹی کا ڈائریکٹر صاحب آ گیا اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ آئے ہوئے ہیں اور بس جی ڈرائیور کے ساتھ آ گیا میں کہ ڈیوٹی اپنی شروع ہوئی ہوں ایک آئی صاحب کی یہ دعائیں قبول ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں اللہ میں سلسلے پر آ کر نہ آئے یا دوسری دعائیں یہ مانگی کہ یا اللہ جو سلسلے میں بیت ہو اس کا خاتمہ بلی مار. آج سے دعائی مانگی کہ یہ اللہ میرے سلسلے والوں کو یہ اللہ کثرت ہے یہاں کثرت ہے بحت اللہ شریف کی طرفانہ نصیب فرماتا تو واقعی یہ نہیں ڈاکٹر سیاح صاحب کو کیا کہ اللہ تعالیٰ دس پار لے کے گیارہ بار بارہ پار ہوگا جیسے اللہ جی کر رہے تھے کہ الگ الگ جو ہے اس میں بنیادی باتیں دو ہیں ایک توحید عید ایک تو ہے توحید یہ ہے کہ مخلوقات ساری اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں کرنے نہ کرنے والا اللہ تعالیٰ پر اخبار تعالیٰ ہے اور اگر ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے بھروسہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا جاتے ہیں منگیت اللہ جل مکھرجا جو ڈرا اللہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تندرستی میں سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے اللہ مخرجا وہ یار من لاسب وہاں سے اس کو روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا وہ گمان نہیں ہوتا اور کر اللہ ہے جو کر لے بھروسہ اللہ تمہارک و تعالی پار تو وہ حضب کے لیے کافی بھروسہ کرنے نے ہماری کمزوری کم ہوتی ہے تو ہماری کمزور ہوتی ہے توکل ہمارا کمزور ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اللہ تعباد تولاک طالی کے بڑے حقوق میں وہ اللہ حب متوقع اللہ تعالیٰ اپنے, اپنے, اپنے پر بروسہ کرنے والوں کو سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ہاں جی اورکل کی آج تو پڑھے نہیں متوقع ان تو حبت متوقری نظر آپ کو محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے توکل کرنے والوں سے پہلے تو کرتو کری کا کیا ترجمہ ہوا جی مسجد اللہ کے ذمے ہیں اللہ پروزہ کرنے والوں کو ہاں والد اللہ فلی تول اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے آپ کہاں سے آئے بزرگان آپ دونوں حضرات والی فلی تول متوکل اللہ تبارک و تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے لیکن ایک بات ضروری ہے کہ اسباب کو آدمی حاصل کر سکتا ہو اور نہ کرتے ہوئے کرنا بھروسہ کرنا اس کے اللہ نے منع فرمایا ہوا ہے کہ میں پلٹی پر جا کر لیٹ جاؤں کہ بہت تو اللہ دیتا ہے رہل نہ مارتی ہے نہ نہ کرتی کسی کو ایک ویا اسباب حفاظت جو اللہ تحباد دیے ہوئے تو اس کو ترک کر کے میں نے کیا جو سمجھ فیم اللہ نے دیے ہوا اس کو میں نے ترک کیا اس کی روشنی میں جو اسباب اختیار کرنے کی ترتیب تھی اس کو میں نے ترک کیا اس کی اجازت اللہ نہیں دی ہے اس طرح کے اسباب کر کے آر بھی تو کریں جب اسباب نہ ہو تو اسباب کے بغیر اس کو کرنا پڑے گا کر کیونکہ تو کوئی اختیاریہ کار نہیں اور اسباب ہوں تو اس باب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ فرماتا ہے کئی دفعہ اسباب اختیار کرتے آدمی فیصلہ نہیں ہوتا کیونکہ اللہ کو منظور نہیں ہوتا اور کئی دفعہ اسباب نہیں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کام بنا دیتا ہے واجہ کیوں کہ اللہ پاک کا فیصلہ تھا چاہے تو بغیر اسباب نہیں کر سکتا ہے چاہے تو اس باب پر بھی نہیں کرتا ہے اور اسباب کے اختیار کرنا میں جو ہے تو وہ ووجائے امرائی کو پورا کرنے کے اساب کو اثر کرنے کے لیے اور ان اسباب میں جو سنت طریقہ ہے اس کو اس کو پورا کرنے کے لیے اس, کو, اس کو, کو اثر کرنے کے لیے ایک بزرگ شاہ ساگر رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں دو دعا مانگتے سے بڑے صاحب دعا دعا مانگنے والے ان کو الہام کو من جانب اللہ ان کو آواز آئی کہ مانگ کیا مانگتا ہے انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں مانگتا یہ اللہ تبار کہ تو جو ہر وقت دعائیں مانگتا رہتا ہے تو تو میں دعا کا جو خواب حاصل کرنے کے لیے مانگتا رہتا ہوں جو آپ نے دعا پر خواب کا وعدہ فرمایا ہوا ہے اس کی جو برکت ہے وہ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کرتے رہتے ہیں ان کو میں کوئی ضرورت نہیں جیسے آپ رکھیں چاہ رکھیں تب کچھ ہیں گدار رکھیں تب کچھ تخریشائی تب کوئی تکتا ہے پھانسی سب کچھ ہر حال میں راضی ہیں ہر حال میں خوش ہیں تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں ہم حج کر لیتے ہیں ہم ذکر کر لیتے ہیں لیکن توحید ہی توکل ہمارا کمزور ہوتا ہے توحید توکل ہمارا کمزور ہوتا ہے ناجی صاحب کا اعلان کہتے ہیں جب اتنا فاقہ ہوا دعا میں نے مانگی کہتے ہیں کہ مولانا رحمت اللہ کلانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم تھے اور عیسائیوں کے مسئلے میں بڑے مناظرے کرنے والے تھے انہوں نے بڑے مناظرے فتح کیے تھے اس وجہ سے اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی حکومت سلطنت عثمانیہ تھی سلطنت عثمانیہ کے دربار میں ان کو اچھا خاص و رسوخ حاصل تھا اس وقت خلی ہوتا مسلمان جو ہوتا تھا ان کو براہ راست اپنے پاس بلاتا تھا انہوں نے عجیب صاحب سے کہا کہ اگر چاہیں تو میں بادشاہ کے ساتھ رابطہ کروں وہ, بھی وہ کیا کہ اس کو کہتے ہیں خلیبت المسلمین کے ساتھ کہ آپ کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کریں انہوں نے کہا کہ ایسے اللہ والوں کے ساتھ رہیں سر صورتحال ہے کہ بادشاہ سے سوال نہیں کرتے پھر کہتے میں نے ان سے کہا کہ آپ کو جو ہے تو ردم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کا مجاور بنا لیں اس کی بڑی آمدنی ہے مکہ پکانا میں بھی نہیں مزار ہے کوئی اس کی تعلیم دو کنال زمین ہے بند ہے امتاز صاحب گئے تھے ہم نا گئے تھے میں نے کہا کہ تو ابراہیم بن رعظم رحمتہ اللہ علیہ ہمارے سلسلہ کے اس کہتے ہیں تو جائیداد ہمارا ایسا ہے چیز تو مکمہ کرنا چاہیے تاجی صاحب نے کہا کہ راہی مدم الحمد اللہ ہمارے بزرگ ہیں اور انہوں نے اللہ کے لیے برخ کی بادشاہی کو چھوڑا ہے پکیری اختیار ہے اور کے مزار کے پر میں پیسوں کے لیے جا کر بیٹھ جاؤں میں اس پر نہیں بیٹھ کہ حضرت خواجہ محدین اجمر محمد اللہ کی زیارت ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ خانقاہ کے لیے بارہ سو روپے کی منظوری ہوگی یہ واقعات ہیں اٹھارہ سو کے اٹھارہ کا کبھی ریٹ نکالے گا تو اٹھارہ میں شاید سونا پانچ روپئے تولہ ہوگا نقشہ یاد میں ہو سکتا اس وقت کے ریٹوں میں تدکرایا وہ ہو یا تاریخ فرشتہ میں شاید آیا ہوا بارہ سن انیس سو اٹھاون میں پچاس روپے تولہ تو مجھے بھی یاد ہے انیس سو اٹھاون میں پچاس روپے تولہ سونا مجھے یاد ہے اور سنیس سو اٹھاون میں سی کی چالیس روپے تنخواہ مجھے یاد ہے اب بتائیں کتنی بنتی ہے آج کے ریٹ پر لگائے تھے بیس ہزار بنتی ہے نا چالیس روپئے پچاس روپئے کا تولا تو چپڑا جی پوچھتا ہے بیس ہزار روپئے تو بارہ سو کتنے کتنے تولے بن گئے جی جی بارہ سو کے تقسیم کرو دس پر بارہ سو کو تقسیم کریں دس پر ہاں جی ایک سو بیس ہوئے ہاں جی اور اگر پانچ روپئے ہوئے تو پھر چالیس تو دو سو چالیس ہو گئے اور کو باقی میں ضرورت دیں تو کتنا آیا جی تو یار شاید سالانہ تھا یہ سالانہ بجٹ منظور ہوا جی اللہ نے منظور کر دیا اس کے بعد سے جتنے آدمی آئے کھائیں پیے مزے کریں جی. اللہ نے پھر تندرستی نہیں دکھائی جی. سبحان اللہ وہ خیال تو تھا کہ آج جو کل کے بیان میں حقوق کے بعد اور کیا تعلق مند مخلوق تعلق خالق ہی دونوں مکمل کیے تھے ٹوپی میں آج خیال تھا لیکن مجلس مضرات اتنی تیزی نہیں ہوتی ہیں ایسے ہی مضمون جو مکمل ہوا انسان کا معاملات میں استعمال انسان کا جو ہے معیشت میں استعمال اس کی بنیاد توحید وقت اور تول ہے اس لیے اس کو میں نے بیان کیا اس کی بنیاد توحید اور تبکل ہے جب تک اللہ کا پہلے مضبوط نہ ہو آدمی سے استعمال نہیں ہو سکتا آدمی مفاد کے لیے استعمال ہوگا تو چاہے پیسے کے لیے دولت کا استعمال ہوگا ٹھیک ہے نا کوئی بات پوچھتے ہیں آپ تو پوچھ لیں ویسا مہینے دو مہینوں میں ہے کی بار آئے آپ آپ کیا کرتے ہیں جی آج اچھا ماشاء اللہ جی میں آپ بچاؤ میں آتے اچھا بہتر پیچھا اور میں